ربنی ع رب ادبی کا منحمزات شیاطین و اعدبی کا رب یادرون لقت اللہ تعالیٰ فلقر عن الکریم اعدب اللہ من, بالله من الشيطان الرجيم من ونف ہی ونفتح بسم الرحمن الرحيم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون اللہ رب العالمین کا ہم سے پر یہ فضل کرم ہوا رب کریم نے ہمیں رمضان مبارک دیسا عظیم مہینہ نسی فرمایا تاکہ ہم اپنے گناہوں سے آلودہ دامن کو رب کی رحمتوں مغفرتوں اور اس کی برکتوں سے بھر سکے یہ ہماری خوش نصیبی ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ مہینہ رسیح فرمایا ہے اللہ تبارک بالا کا فرمان جو آپ کے سامنے پڑھا گیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا او ہلدین ول تندر نفس ما قدمت لکھ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے و تک اللہ ان اللہ خبیروں بھی <تَعْمَلُون> لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو بلا شبہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالی اس سے باخبر ہے یا تو کریمہ ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ ہم وقتاً فوقتا اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم نے اپنی آنے والی کل کے لیے کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بھیجے ہیں اور اسی آیت کریمہ کی روشنی میں میں نے اور آپ نے یہ جائزہ لینا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک دیسا مہینہ نصیب فرمایا تو ہم نے اس مہینے کے اندر کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کی آگے بھیجے اگر ہم اپنی کیفیت کا اگر ہم اپنی صورت حال کا جائزہ لیتے ہیں اور ہمیں نظر آتا ہے کہ جو رمضان سے پہلے ہماری کیفیت تھی رمضان کے آنے کے بعد رمضان گزرنے کے بعد پھر سے دوبارہ وہی کیفیت ہے تو پھر سمجھ جائیں کہ ہم خسارے میں ہم گھاٹے میں ہیں لیکن اگر رمضان سے پہلے جو کیفیت تھی پورا مہینہ اللہ تبارک بطالہ کی طرف سے جو ہمیں تربیت دی گئی ٹریننگ دی گئی اس کے بعد اگر ہم اپنی طبیعت میں اپنے مزاج میں اپنے طرز عمل کے اندر اگر ہم کچھ تبدیلی محسوس کرتے ہیں اپنے ایمان کے اندر کچھ بہتری محسوس کرتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس عظیم مہینے کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے اگر رمضان کے آنے سے پہلے جو کیفیت ہے ابھی بھی وہی کیفیت ہے رمضان کے آنے سے پہلے جو ہماری نمازوں میں کوتا ہی تھی رمضان میں ہم نے دیکھا دیکھی نمازیں بھی شروع کر دیں آمال صالحہ کی ہم نے لائن لگا دی راتوں کو ترابی کا اہتمام کیا دن کو روزہ رکھا لیکن رمضان جیسے ہی گزرا دوبارہ سے ہم اپنی اس سابقہ زندگی کی طرف لوٹ گئے ہیں تو پھر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ محض وقتی تھکان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے رمضان مبارک میں جو ہم نے اعمال کیے ان اعمال کے حوالے سے تین باتیں پیش کرنا مقصد ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ربی کریم ہمیں سمجھ رہے ہیں اور عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین. پہلی بات یہ ہے کہ اس عظیم مہینے کے اندر جو ہم نے نیکیاں کی ہمیں چاہیے کہ ہم ان نیکیوں کی حفاظت کریں کیونکہ آخرت میں جو کامیابی کا دار و مدار ہے وہ انہی اعبال صالح کے اوپر ہے ہم نے رمضان کے مہینے میں نیکیاں کی یا پوری زندگی ہم آمال صالحہ کرتے رہے لیکن ہمیں کچھ پرواہ ہی نہ ہو کہ آیا یہ نیکیاں اللہ تعالی کے پاس محفوظ ہیں یا ضائع ہو گئی ہمیں کوئی سروکار نہ ہو اور ہم کچھ ایسے بھی کام کرتے رہیں کہ جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو گئیں تو پھر ان نیکیوں کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کسان ہل چلاتا ہے وہ دانا بوتا ہے اس کو پانی دیتا ہے اور جیسے ہی وہ فصل تیار ہوتی ہے لہ لہانے لگتی ہے تو وہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا کہ یہ موسموں کے رحم و کرم کے اوپر ہو لوگ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کریں بلکہ وہ اس کو کاٹتا ہے وہ اس کو بوریوں کے اندر بھر کر محفوظ کر کے کسی جگہ چھپا کر رکھتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے جو دن رات محنت کی ہے میں جو راتوں کو جاگا ہوں دن کو اپنے آپ کو تھکایا ہے یہ ساری تھکان کا یہ تمرا ہے یہ اس کا پھل اور یہ اس کا نتیجہ ہے اگر وہ اس کو یوں ہی باہر چھوڑ دے تو بارش کی وجہ سے دھوپ کی وجہ سے ہوا کی وجہ سے وہ فصل تباہ ہو جائے اور اگر موسم کے اثرات سے محفوظ رہے تو لوگ چوری کر کے لے جائیں گے لہذا وہ کیا کرتا ہے وہ اس کو محفوظ کر کے چھپا کر رکھتا ہے کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے ایسے ہی اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں دیکھیں کہ بسا عمل کرنا آسان ہوتا ہے انسان بڑے سے بڑا عمل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے بڑے سے بڑی نیکی وہ کر گزرتا ہے لیکن وہ اس کی حفاظت نہیں کر پاتا تو لہذا کیا ہے کہ وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے تو جس کا مانا یہ ہوا کہ انسان نے جو کچھ بھی نیکیاں کمائیں ان کا اس کو تب ہی فائدہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہوں اس کا معنی یہ ہوا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں انسان جانے انجانے میں وہ امال کر رہا ہوتا ہے اس کو پتا نہیں ہوتا کہ میرے ان کاموں کی وجہ سے میں نے جو بڑی محنت سے نیکیاں جمع کر رکھی ہیں میری یہ حرکتیں میری یہ کام ان نیکیوں کو تباہ کر رہے ہیں انسان کو پتا بھی نہیں ہوتا تو لہذا ان تمام امور کی معرفت حاصل کرنا اور ان سے بچنا ضروری ہے کہیں یہ سا نہ ہو کہ بندہ قیامت کے دن بڑی اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگا کر پہنچے کہ میرے پاس وہ بڑی نیکیاں ہیں دنیا کے اندر میں نے اپنے آپ کو نیکیاں کر کر کے تھکایا تھا اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو پتا چلے کہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کچھ لوگ اسے آئیں گے جو پیشانیاں آمال کر کر کے تھکی ہوئی ہوں گی لیکن انجام کار کے دور پر وہ جہنم کے اندر جا رہی ہوں گی امل کر کر کے اپنے آپ کو تھکا دیا سوچے کہ بڑا ذخیرہ جمع ہو چکا ہے لیکن جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اس کو پکڑ کر جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا تو وہ امال کی جن کی وجہ سے انسان کی کمائی ہوئی نیکیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہے ان میں سر فہرست اور سب سے بڑا جو جرم ہے سب سے عظیم ترین جو گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے مشرک شخص کا کوئی بھی عمل چاہے وہ کتنا ہی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ناقابل قبول ہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کتنے سارے سے مسلمان ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں مسلمان سمجھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اور جب نیکیوں کی باری آتی ہے تو وہ آگے بڑھ چڑھ کر نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا رمضان میں کتنی زیادہ نیکیوں کا دورے دورہ ہمیں نظر آتا ہے صدقہ اور خیرات ہمیں نظر آتا ہے لوگ کروڑوں روپے کی مد میں وہ اپنی زکاط ادا کر رہے ہوتے ہیں جگہ جگہ آپ کو افطار پروگرام نظر آ رہے ہوتے ہیں معلوم نہیں اس کے پیچھے کون ہے سوچ کیا ہوتی ہے یہ نیکیاں اللہ تعالی کے ہاں قابل قبول ہوں اس قدر نیکیاں ہونے کے باوجود اگر انسان کے عقیدے میں ذرے برابر بھی خلش ذرے برابر بھی لچک سوئی کے ناچے کے برابر بھی اگر انسان کے اندر شرک موجود ہے تو اللہ تعالی کے کوئی بھی عمل ناقابل قبول ہے اللہ تعالی نے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ ولو اشرکول انہ مکانو یا ملون اگر یہ انبیاء و رسول بھی شرک کرتے اگر یہ بھی مشرق ہوتے تو جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب کا سب تباہ اور برباد ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلط کو فرمایا کہ اے پیغمبر علیہ سلاۃ وسلام آپ کی طرف یہ بہی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے امبیاب رسول کی طرف بھی یہ وحی کی گئی تھی وہ وحی یہ تھی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے تمام کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانی والوں میں سے ہو جائیں گے کیا نبی علیہ السلط سے جو کہ امام نے شرک کا وقوع پذیر ممکن ہے کبھی بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلات والسلام کو مخاطب کر کے در حقیقت آپ کی امت کو سبق دیا ہے آپ کی امت کو درست دیا ہے کیا اگر آپ نے شرک کیا تو آمبال چاہے کتنے ہی بڑے سے بڑے کیوں نہ ہو سب کے سب تباہ اور برباد ہیں اور شرک کیا ہے ہر وہ حق جو اللہ تعالیٰ کا ہے ہر وہ حق جو اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ تعالیٰ سے اس حق کو چھین کر مخلوق میں سے کسی کو وہ حق دے دینا یہ اس مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہے چاہے وہ حق عبادت کا ہو یا وہ حق شریعت سازی کا ہو یا وہ حق محبت کا ہو وہ حق تعظیم کا ہو وہ حق اللہ تعالی سے ڈرنے کا ہو یا وہ حق اللہ تعالی پر تبقل کا ہو کوئی بھی حق جو اللہ تعالیٰ کی خاص ہے اگر انسان اس حق کو اللہ تعالی سے چھین کر وہ مخلوق کو دے دیتا ہے تو اس مخلوق کو وہ اللہ تعالی کا شریک بناتا ہے اور اسے انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالی کے یہاں ناقابل قبول ہے تو یہ پہلی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں دوسرے نمبر پر امال کے اندر اخلاص کا نہ ہونا ریاکاری کاری دکھلاوا جسے ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اعمال کے اندر ریاکاری کیا ہوا کرتی ہے کہ وہ عمل جو خالص اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرنا چاہیے جو عمل اپنے آخرت کے گھر کو آباد کرنے کے لیے کرنا چاہیے انسان وہ عمل کرے مقصد کیا ہو تاکہ لوگوں کی تعریف حاصل کر سکے لوگوں کی نظروں میں کچھ مقام حاصل کر سکے لوگوں کے دلوں میں اپنی نیکی اپنے تقوی اور اپنے پرہیزگاری کی وہ دھاک جما سکے اللہ تعالیٰ کو سے عمل کی کوئی پروا نہیں ہوتی وَمَا لِأَحَدٍ عَنْدَهُ مِن نعمتٍ تجزا فرمایا کہ اللہ تعالی کے یہاں کسی بھی عمل کا کوئی بدلہ نہیں ہے انسان چاہے جتنا ہی عمل کر لے اللہ تعالی کے ہاں کوئی عمل کا بدلہ نہیں ہے سوائے اس عمل کے جو عمل اللہ تعالی کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے کیا گیا ہو ایک شخص رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو جہاد کرتا ہے بڑی ہی جمع مردی کے ساتھ وہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اس کی سوچ یہ ہے کہ اس کی بہادری کے چرچے ہوں اور ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالی سے اجر بھی لینا چاہتا ہے ماں اس کے لیے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا شی اللہ ایسے شخص کے لیے اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے اس نے اپنا یہ سوال تین مرتبہ دہرایا آپ علیہ السلام ہر مرتبہ فرماتے رہے لا شئیہ لہو لا شئیہ لہو ایسا بندہ کہ جس کی سوچ میں یہ ہے کہ مجھے اللہ سے بھی اجر لینا ہے لیکن میری اس نیکی کا لوگوں کو بھی پتا چل جائے میری اس بہادری کے چرچے لوگوں کے اندر عام ہوں فرمایا کہ اس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ کے بات کچھ نہیں ہے پھر آخر میں فرمایا انما یتقبل اللہ من العمل ما کان له خالصا وابتغی بھی وجوہو کہ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے کہ جو عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا ہو اور اس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالی کی رضا کو تلاش کیا گیا ہو لہذا ضروری ہے کہ ہم عمل کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو عبادتوں کے اندر تھکا رہے ہوں اپنے آپ کو عبادتوں کے اندر ہم نے مصروف کیا ہوا ہو سوچئے ہو کہ ہم ڈیکیاں کر رہے ہیں جبکہ وہ سبائی تھکان کے اور کچھ نہ ہو. کہ احمد قدن ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اد ابو الادی تم تو راؤ نہ فرمائے گا کہ تم جاؤ جن کو دکھلانے کے لیے تم نے ڈیکیاں کی تھیں جا کر ان سے اپنی ڈیکیوں کا بدلہ حاصل کرو میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے سی مسلم کے حدیث ہے, ابو ہریرا ردی الرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کے اندر جتنے بھی شریک ہوتے ہیں ایک شریک اگر اپنے شریک کو اگر ایک پارٹنر اپنے دوسرے پارٹنر کو کچھ حصہ کم بھی دے دے کچھ حصہ جو وہ مار بھی لے تو دوسرا سامنے والا کیا کہتا ہے اور کچھ نہیں کم از کچھ نہ کچھ ملتا تو رہا ہے لے لو لوگ لو بھی کہتے ہیں کہ بھائی کچھ مل رہا ہے لے لو بھلے اس نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے اس نے تمہیں دھوکا دیا ہے لیکن اب کچھ حاصل کر رہے ہو تو حاصل کر لو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمام شریکوں میں سے سب سے بڑھ کر بے پرواہ ہوں شرکا ہوں ترخت ہوں وہ شرکا ہوں ان من بری ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر کسی نے کوئی عمل کیا وہ عمل میرے لیے تھا لیکن اس نے اپنی نیت میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا میرے ساتھ کسی اور کو بھی دکھلانا چاہا میرے ساتھ ساتھ کسی اور کی رتا بھی اس کے ہاں مطلوب تھی پھر میں ترقت ہوں وہ شرکا ہوں میں اس بندے کو اس کے عمل کو اس کے شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں انا مینو بری میں اسے بری ہوں بیزار ہوں میں سب سے بڑھ کر بے پرواہ شریک ہوں مجھے اس عمل کی کوئی پرواہ نہیں ہے عمل کے اندر اخلاص بھی ضروری ہے بغیر اس عمل کا اللہ تعالیٰ کے کوئی عضر ثواب نہیں ہے سوائے تھکان کے اور انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا تیسرے نمبر پر یہ کہ عمل کو اگر محفوظ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اگر عمل کا ثواب اور بدلہ چاہتے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ آپ کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اتباع سنت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الَّذین اللہ ولا اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اپنے کو برباد مت کرو آج ایک دنیا آپ کو نظر آئے گی چاہے ان کے عقیدے کا معاملہ ہو یا عبادات کا معاملات ہوں یا اخلاق ان کا کوئی طریقہ کار آپ کو سندت کی روشنی میں نظر نہیں آئے گا اور علماء سو کا ایک بدن سا ٹولہ ہے جو عوام الناس کے اوپر بڑا جمان ہے میڈیا پر مسلط ہے اور وہاں وہ بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کر کے کی عملی شکل پیش کر رہا ہے عجیب طریقے سے باتیں عقائد معاملات عبادت کے وظیفے نامعلوم کیا کیا وہاں بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور لوگ سن رہے ہیں عمل پہ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ آیا یہ عمل یہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ کی نہیں کیا آپ نے, عمل نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہماری مور نہیں وہ مردود ہے اللہ تعالی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ عمل کتنا بڑا ہے کتنا عظیم ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ میرے پیارے نبی علیہ صلاحت وسلام کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے اب ہم نمازیں پڑھتے ہیں کبھی نمازوں کا جائزہ لیا ہر بندے کی اپنی ہی نماز ہے ہر بندے کا اپنا ہی طرز عمل ہے اور سوچ کے اللہ نے قبول کرنی ہے جی ہاں اللہ نے قبول کرنی ہے لیکن اللہ نے وہی نماز قبول کرنی ہے جو نبی علیہ صلاح وسلام میں پڑھ کر اپنی امت کو سکھائی اور یہی معاملہ ہر عبادت کا ہر معاملات کا تو ضروری ہے کہ اگر عمل کو تباہی اور بربادی سے بچانا چاہتے ہیں اس عمل کا اللہ کے یہاں طباب چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ عمل ویسا ہو جیسا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کر کے اپنی امر کو سکھایا تھا چوتھے نمبر پر یہ کہ امال کو تباہی اور بربادی سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنی تنہائیوں کا جائزہ لیں اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنا دیں یہ جو ہم نے چہروں کے اوپر کھول چڑھا رکھے ہوتے ہیں ادھر گھر بالوں کے سامنے کوئی اور چہرہ ہے دو سو احباب کے سامنے کوئی اور چہرہ ہے احباب جماعت کے سامنے کوئی اور چہرہ ہے اصل ہم وہی ہوتے ہیں کہ جب ہمیں اللہ تعالی تنہائی کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ تنہائی دیتا ہے ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں وقتاً فوقتاً تنہائی کے لمحات میسر کرتا ہے تاکہ ہم میں سے ہر ایک کو دکھا سکے کہ ہم اصل کیا ہیں ہمارا اصل چہرہ کیا ہے نماز کی روایت ہے اللہ کے رسول علیہ وسلام نے فرمایا یہ ایسی حدیث ہے کہ اگر ہم توجہ دیں تو شاید ہماری نیندیں اڑ جائیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں آپ علیہ السلات وسلام نے فرمایا میں اپنی امت میں سے ان افراد کو جانتا ہوں اے کا دن ہوگا وہ اللہ کے پاس آئیں گے اس حال میں کہ ان کے پاس مکہ کے پہاڑوں کی طرح نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی نیکیوں کے پہاڑ لے کر اللہ کے پاس پہنچیں گے لیکن جب وزن کام ہوگا جب ان کے اعمال کو تولا جائے گا تو اللہ تعالیٰ روئی کے گالوں کی طرح اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اڑا کر رکھ دے گا ان کے ان اعمال کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا پہاڑوں کی طرح نیکیاں لیکن اللہ کے پاس کوئی وزن نہیں ہے صحاب اکرام حیران ہو گئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, صرف لنا جلہم لنا اللہ ونحن لا نعلم وہ جانتے تھے کہ نیکی کتنی مشکل سے کی جاتی ہے اور ہمارے پاس کتنی اللہ تعالیٰ نے عمر ہمارے لیے کتنی رکھی ہے اس میں کتنا عرصہ عدم بلوغت میں گزر جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہم نیکیاں کرتے کتنی ہوتی ہیں کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہوں گے ایسا نہ یہ سنดาว کہ ہمیں معلوم نہ ہو اور ہم ان لوگوں کے اندر شامل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم وياخذون من الليل كما تاخذون فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی ہوں گے تمہاری ہی جیسے انسان ہوں گے تمہاری ہی زبانوں میں باتیں کرتے ہوں گے فرمایا کہ حتا کہ وہ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے تہجد گزار لوگ ہوں گے لیکن وہ قوم ہیں اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لیکن یہ وہ قوم ہوگی کہ جب کبھی ان کو تنہائی میں نافرمانی کا موقع ملے گا تو وہ اپنے تقوی اور پرہیزگاری کا چولا اتار کر اور اس نافرمانی کو بڑی بے شرمی ڈٹائی کے ساتھ کر رہے ہوں گے سوچیں گے کہ معلوم نہیں دوبارہ یہ گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا ابھی فائدہ حاصل کر لیا جائے بعد میں دیکھا جائے گا توبہ کر لی جائے گی ایسے لوگ جو ظاہر نیک اور پارسا بن کر گھومتے ہیں لیکن تنہائیوں کے اندر جا کر نیک کی گنا کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کو ان کی نیکیوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بس یہ ڈھکوسلا ہے یہ دکھلاوا ہے یہ بس لوگوں کے لیے ہے اگر اللہ کے لیے ہوتی تو اللہ تعالیٰ تو ان کو وہاں بھی دیکھ رہا ہے جہاں وہ تنہا ہے جب سارے گھر والے سو چکے ہوں یا باہر چلے گئے ہوں جہاں انسان کو اللہ کے کوئی نہیں دیکھ رہا انسان اصل میں کیا ہے وہاں اپنا جائزہ لے تو اگر اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ اپنی تنہائیوں کو پاکی سا بنائے جہاں صرف اللہ تعالیٰ ہی بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اسی طرح اپنے اعمال کو تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیکی کرنے کے بعد کسی انسان کے ساتھ کچھ بھلائی کرنے کے بعد اس کے اوپر احسان جتلانے سے بچیں ہمارا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم بسا اوقات کسی انسان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اچھائی کرتے ہیں بھلائی کرتے ہیں سوچ کے کسی نہ کسی زاوی میں موجود ہوتا ہے کہ یہ بندہ کل کسی نہ کسی موقع پر میرے کام آئے گا اور نہیں تو کم از کم میں اس کی شر سے محفوظ ہوں انسان دل میں سوچتا ہے کہ یہ میرا احسان مند ہوگا اگر دل کے کسی گوشے کے اندر یہ سوچ موجود ہے تو اس سوچ کو ختم کر دیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا وصف یہ بیان کیا ہے کہ لا نوری منکم کم او اولا شکورا ہم جو تمہارے ساتھ نیکی کر رہے ہیں اس نیکی کا ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے ہمیں کوئی شکریہ نہیں چاہیے ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں نا سامرے سامنے والے کو کہہ رہے ہوتے ہیں دعا میں یاد رکھنا یہ بھی ایک قسم کا شکریہ ادا کرنا ہے اور یہ شکریہ وصول کرنا ہے اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہے وہ نیکی کرتے ہیں کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے نہ کسی کوئی دعا یا لفظ چاہتے ہیں صرف نیکی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو لیکن ہمارے انڈیت میں خلل ہوتا ہے سامنے والا جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے کوئی اذیت دیتا ہے ہم اس کو جتلاتے ہیں اچھا میں نے تمہارے ساتھ فلاں نیکی نہیں کی فلاں فلاں موقع پر میں نے تمہاری مدد نہیں کی میں نے تمہارے اوپر یہ احسانات کیے ہیں اور ہم یوں اپنی نیکیوں کو جتلا کر اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایو حل دینا تب صدقات کم بل اے اہل ایمان اپنے صدقات کو جو کچھ تم نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے اس کو تم ضائع نہ کرو بالمن بل احسان جتلا کر اور کسی کو تکلیف دے کر اگر انسان صدقہ کرتا ہے نیکی کرتا ہے خرچ کرتا ہے کسی کی کسی موقع پر مدد کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو جتلاتا بھی ہے تذکرہ بھی کرتا ہے تانے بھی دیتا ہے سامنے والوں کو شرم دلاتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر یہ احسانات کیے ہوئے ہیں تو انسان کا یہ عمل ضائع ہو جاتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے سیدن ابو دردی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اللہ يوم ولا الیہم ولا ولا عظیم تین قسم کے اشخاص ایسے ہیں کہ تین قسم کے اشخاص سے اللہ تبارک بطالہ نہ تو قیامت کے دن ان کو دیکھے گا نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کو گناہوں سے پاک صاف کرے گا بلکہ ان تینوں اشخاص کے لیے اللہ تعالی کے ہم بہت بڑا عذاب ہے فرمایا کے پہلے نمبر پر وہ شخص ہے اللہ شعین اللہ من نہ ہو فرمایا کہ جو انسان کوئی بھی چیز دیتا ہے کسی کی مدد کرتا ہے کسی کا کوئی ساتھ دے دیتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کو جتلاتا رہتا ہے اور فرمایا دوسرے نمبر پر والمسبل ادارہ ہو جو اپنے کپڑے کو اپنے ڈکنے سے نیچے لٹکاتا ہے اور فرمایا کے والمنفق منف بعد آتا ہو بادل تیسرے نمبر پر وہ شخص ہے کہ جو اثر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر اور اپنے سامان کو وہ بیچنے کی کوشش کرتا ہے امال بازار بڑے چھوٹے ہیں نیکی کرنے کے بعد احسان جتلانا اپنے کپڑے کو ٹکڑوں سے نیچے لٹکانا اور جھوٹی قسم کاروبار کے اندر کھانا لیکن یہ اتنے عظیم جرائم ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو سزا یہ دے گا نہ تو بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا نہ اس سے بات کرنا گوارا کرے گا نہ ان کو پاک اور صاف کرے گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے تو پہلے نمبر پر کون ہے وہ انسان جو کوئی بھی نیکی کرتا ہے اور بعد میں احسان جتلاتا ہے تو لہذا ضروری ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کے اوپر احسان نہ جتلائیں کبھی زبان کے اوپر اس نیکی کو نہ لے آئیں بلکہ ہمیں نیکی کرتے ہوئے یہ بات یاد رکھنی چاہیے اہل عرب کہا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ من احسن حسنت لہی جس کے ساتھ آپ نے نیکی کی ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی برائی سے بچیں اور ایسی مثالیں موجود ہیں کہ انسان نے دوسرے کے ساتھ نیکی کی دوسرے انسانیں پلٹ کر اس کو نقصان پہنچایا اس لیے آپ کی نیکی کرتے ہوئے نیت کیا ہونی چاہیے اس کا بدلا صرف اللہ سے لینا ہے سامنے والے سے کسی قسم کے خیر کی, بھلائی کی ہتھیش کی شکریہ کے چند الفاظ کی بھی آپ ان سے امید نہ رکھے لوگ تو اپنے رب کے ساتھ سچے نہیں ہیں آپ نے تھوڑی ان کے ساتھ نیکی کر دی آپ کیا سمجھتے وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے آپ کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے کبھی نہیں ہو سکتا لہذا نیکی کرنے کے بعد کبھی احسان جتلانے کی کوشش نہ کریں اسی طرح اگر نیکیوں کو تباہی اور بربادی سے بچانا چاہتے ہیں اپنے اعمال کے بارے میں اگر یہ سوچ ہے کہ ہماری یہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہوں تو پھر ضروری ہے کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچانے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے افراد ہیں جو نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں رمدان کا مہینہ آتے ہی وہ صدقات اور خیرات کر رہے ہوتے ہیں روزے نماز ترابی پھر اس کے بعد عمر عمرہ حج پر حج اور جب قربانی کا موقع آتا ہے قیمتی ترین جانور خرید کر اور کئی ایک جانور وہ خرید کر قربان کر رہے ہوتے ہیں نیکی کے کسی بھی موقع پر وہ آپ کو پیچھے نظر نہیں آئیں گے لیکن اگر گہرائی میں جائیں دیکھیں تو پتا چلا ہے کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے کتنے سارے لوگوں کے انہوں نے حق مارے ہوئے ہوتے ہیں اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کیا ہوا ہوتا ہے کمزوروں کو دبایا ہوا ہوتا ہے ان کے جو مارتاحت ہوتے ہیں جو ان کے ملازم ہوتے ہیں ان کو وہ اذیت دے رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارا طرز عمل اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے تو یہ ہماری نیکیوں کو تباہ کرنے والا طرز عمل ہے مستدرک حاکم کی روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلط وسلم نے فرمایا فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا یشر اللہ اعباد یوم القیام حفاظن اور اپنے بندوں کو اس حال میں جمع کرے گا کہ میدان محشر میں طاحت دینے گا جتنے بھی لوگ ہوں گے سارے کے سارے لوگ برہ ہوں گے ان کا کفن بھی پیچھے گلسٹ جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس اس حال میں آئیں گے کہ ہر ایک شخص کے دنیا کے اندر جس کا ختنہ کیا گیا تھا وہ بغیر مختون کے اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہوگا بہ فرمایا کہ وہ اللہ کے پاس اس حال میں آئیں گے کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوئی خالی ہاتھ آئیں گے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا یس من قربہ یس من باد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پکار کو بیدانی معاشر کے اندر کھڑے تمام کے تمام لوگ یکساں سنیں گے جو قریب ہے وہ بھی اس کو اسی طرح سنے گا جو دور دراز کھڑا ہے وہ بھی اس آواز کو اسی طرح باز سنے گا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انل انا انل میں بادشاہ ہوں میں لوگوں کو اعمال کا پورا پورا بدلا دینے والا ہوں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور اعلان ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا, فرمائے گا کہ کسی جنتی کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے جبکہ اس کا کسی اہل جہنم کے اوپر حق ہے یہ نہیں ہوگا کہ یہ تو بندہ ویسے ہی جنت میں جا رہا ہے چلو جانے دو نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کا کسی جہنمی کے اوپر حق نکلتا ہے پہلے میں جہنمی سے اس جنتی کو حق دلاؤں گا نارنارت الحد من جن اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جو جہنمی جہنم کے اندر جا رہا ہے تو یوں کہہ کہ کہاڑ میں جائے یہ تو ویسے ہی جہنم میں جا رہا ہے یہ تو ویسے ہی جہنم میں جا رہا ہے اگر اس کو کسی سے بدلہ دلا بھی دیا جائے تو کیا فائدہ تو ویسے ہی جہنم میں جانا ہے اللہ تعالیٰ فرما گا کہ ایسا نہیں ہوگا یہ بھلے جہنمی ہے لیکن اگر اس کا حق کسی جنتی پر نکلتا ہے تو جنتی سے پہلے اس کو حق دلایا جائے گا یہ الگ بات ہے کہ اس کا انجام جہنم میں اور بھلے ابدی جہنم میں لیکن اس کا بدلہ اہل جنت سے اس کو ضرور دلایا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کریمہ تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی بھی شخص کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کی پابندی کر کے ہم اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بتا سکتے ہیں دوسرے نمبر پر اعمال کے حوالے سے جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کرنے کے باوجود یہ سوچ اپنے دل و دماغ میں رکھیں کہ معلوم نہیں میرا یہ جو عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوا کہ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہونا چاہیے لیکن یہ سوچ بھی پتا نہیں اس معیار کا ہے کہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے جو اللہ تعالیٰ بندے سے عمل چاہتا ہے آیا یہ اس معیار کا ہے کہ نہیں ہے لہذا یہ سوچ ہمیشہ دل و دماغ میں رہنی چاہیے ام المنی لاشا صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول علیہ السلط سے قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا کچھ لوگوں کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ مَا آتَو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہوتے ہیں جو کچھ انہوں نے اللہ کی راہ میں دیا اس کے باوجود ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرح واپس پلٹ کر جانے والے کہا کہ کون لوگ ہیں نیکیاں کر رہے ہیں اس کے باوجود ڈر رہے ہیں احمل یش ربون الحمر یس رکون کیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر شراب پیا کرتے تھے جو چوریاں کیا کرتے تھے اور تھوڑی بہت نیکیاں کی اور وہ ڈرتے تھے کیا یہ وہ لوگ ہیں نبی علیہ السلط وسلم نے فرمایا کہ اللہ یا بن دیک صدیق, صدیق کی بیٹی تم نے اس آیت کریمہ کو سمجھا نہیں ہے آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے لاتہم یسومونا و یصلونا و يتصدقون و یخافون الا يقبل منهم اولئک یسارعون فی الخيرات فرمایا کہ صدیق کی بیٹی یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے روزے بھی رکھتے ہوں گے صدقے بھی کرتے ہوں گے لیکن کو خوف ہوگا کہ معلوم نہیں ان کی یہ نیکی اللہ کے قابل قبول ٹھیری کہ نہیں ٹھہری اللہ تعالی نے سو قبول کیا کہ کی نہیں کیا عمل کریں گے لیکن اس کے باوجود ڈر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول کر لے اور ہمارا کیا طرز عمل ہے ہم یا تو نیکیاں کرتے ہی نہیں ہیں اور اگر نیکیاں کرتے ہیں تو اطراتے پھرتے ہیں ہم نے اللہ کے لیے نیکی کی ہوتی ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس نیکی کی وجہ سے لوگ ہماری عزت کریں لوگوں کے اوپر ہم رعب جما رہے ہوتے دھاک بٹھا رہے ہوتے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھیں کہ معلوم نہیں یہ نیکی میرے کر لی اس معیار کی ہے کہ نہیں ہے ایک شخص سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کچھ مانگنے لگا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اس سوالی کو سونے کا ایک سکہ دینار وہ اس کو دے دو ان کے بیٹے نے اٹھا کر دے دیا جب وہ سوالی چلا گیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے نے اپنے والد سے کہا کہ تقبل اللہ من کا یا عبادہو اباجان اللہ تعالیٰ آپ کی اس ایکی کو قبول کر لے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب اپنے بیٹے کی اس بات کو سنا تو کہنے لگے کہ لَوْ تو ان اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّا تَقَبَّلَ مِنِّي سَجْدَةً وَاحِدَةً اَوْ صَدَقَةَ دِرْحَ مِنْ اَحَبُ إِلَيِّ م کہ اللہ کی قسم اگر مجھے پتا چل جائے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صرف ایک سجدے کو قبول کر لیا ہے اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صرف ایک درہم صدقے کو قبول کر لیا ہے تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو پسند کروں گا پھر کہنے لگے اتدری مما یہ تکبل اللہ تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے وہ بڑی قابل توجہ بات ہے ہم نے جو رمضان میں نیکیاں کی توبہ کی آ مال سالیہ کی, اللہ نے قبول کیے کہ کی نہیں کیے عبدالاب نمر ضی فرماتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے اللہ کن لوگوں کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے انما تکبل اللہ من المتقین اللہ تعالیٰ تو صرف پرہیزگار لوگوں کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں متقی شمار ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پرہیزگار شمار ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی کی نیکی قابل قبول ہوتی ہے تو کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک بھی نیکی قبول کر لی ہے پھر تو میں کامیاب ہوں پھر تو میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو پسند کروں گا لیکن ہم چھوٹی سی نیکیاں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ بہت بڑے اعمال کر لیے بسند احمد کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ولد يوم ولدا بين يومي ولىدا الى يوم يموت هارمن في سبيل الله لا حق ذلك يوم القيامه فرمایا کہ اگر ایک بندے کا جنم ہو اگر ایک بندہ دنیا کے اندر پیدا ہو اور پیدا ہونے سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک پوری زندگی اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے اس کو اس کے چہرے کے بل آ جائے پوری زندگی سزیت میں گزرے فرمایا اس کے باوجود جب وہ قیامت کے دل پہنچے گا اتنا اس کا عظیم عمل کہ پوری زندگی اللہ کے لیے اپنے چہرے کے بل گسٹ گسٹ کر گزار دی فرما کے یوم قیام قیامت کے دن وہ اپنے اس عمل کو حقیر جانے گا کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا پوری زندگی بچپن سے لے کر مرتے دم تک چہرے کے بل گسٹ گسٹ کر گزار دی لیکن اس عمل کو اللہ تعالی کے لیے خیال کرے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی انڈیکیوں پر اترایا نہ کریں ہم نے نیکیاں کی ہمیں چاہیے کہ ہم خوب زدہ رہیں کہ معلوم نہیں اس معیار کی ہے کہ نہیں ہے اس لیے سلف صالحین چھ چھ مہینے تک اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما لے اور جب کہ ہماری حالت کیا ہے کہ ہم اس حوالے سے کوئی توجہ نہیں دیتے عامال کے حوالے سے آخری بات یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نے جتنی بھی نیکیاں کی ان کے اندر دوام ہو ان کے اندر ہمیشگی ہو صرف وقتی طور پر جذبات کے اندر آ کر لوگوں کے دیکھا دیکھی نیکی کر لینا آسان ہے لیکن اس نیکی کے اوپر ہمیشگی اس نیکی کے اوپر دوام یہ اصل امر مطلوب ہے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلط وسلام کو فرمایا فرمایا کہ فا فرغ فنصب و الا ربی کا فرغب جب آپ فارغ ہو جائیں جب آپ عبادت سے فارغ ہو جائیں تو کیا کریں آرام کریں سکون کریں نہیں فرمائے کہ جب آپ فارغ ہو فن سب تو آپ اپنے رب کے کھڑے ہو رب کا فرقب اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کریں ایک نیکی کے بعد دوسری نے دوسری کے بعد تیسری نے کی یہ عبادت کا سلسلہ تاحد میں حیات جاری رہنا چاہیے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى <يَقِين> آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ موت آشائے. باقی وقت کی طور پر نیکی کر لینا اس کے بعد ان نیکیوں کے سلسلے کو چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کو ایسی نیکیوں کی پرواہ نہیں ہے یہ تو بحث لوگوں کے دیکھا دیکھے نیکی کر لینا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس عظیم مہینے میں جو ہم نے اعمال صالح کی ہے یا اپنی زندگی میں جتنے بھی اعمال صالحہ کر لیے ہیں ان کو تباہ برباد ہونے سے بچائیں اور ان تمام امور سے بچیں کہ جن امور کی بنا پر انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور انسان کو پتہ تک نہیں چلتا اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ خوف اپنے دل میں بٹھا کر رکھیں اور نیکی کے اوپر استقامت اور دوام ہو تاکہ یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوں اور ہمارے لیے ذخیرۂ آخرت بن سکیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سنایا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے واہ خوردا الحمد رب العالمی